Hmm. آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو تھوڑا سا حیران کن موضوع چھیڑنے والے ہیں مطلب ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے نا کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت یعنی کیپیٹلزم اور سوشلزم ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہے بالکل تاریخ کی کتابیں تو ہمیں یہی بتاتی ہیں ہاں لیکن آج کا ہمارا یہ معلوماتی سفر اس روایتی سوچ کو بالکل ہی الٹ دیتا ہے آج کا مواد درسل کتاب ہم ہم فکری سے سے راہی تک سے ماخوز ہے اور ہم اس کے تمام مطالب کو تفصیل سے فوکس کریں گے. آج کا ہمارا بنیادی مشن یہ جاننا ہے کہ کیا واقعی یہ دونوں بڑے نظام دشمن ہے یا پھر کسی ایک ہی عالمی طاقت کے بچھائے ہوئے دو موہرے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کی گہرائی میں جائیں میں ایک نہایت ضروری بات واضح کرنا چاہتی ہوں جی وہ ڈسکلیمر بہت ضروری ہے آج کے موضوع کے موضوع لیے بالکل دیکھیں آج کے اس تجزیے میں جو مواد زیر بحث آئے گا اس میں کچھ انتہائی حساس سیاسی عالمی اور مذہبی نظریات شامل ہیں اس معلوماتی سفر کا مقصد کسی خاص سیاسی گروہ یا مذہبی عقیدے کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے صحیح ہم یہاں مکمل غیر جانبداری سے صرف اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم فکری سے ہم راہی تک کے مصنف نے کیا دلائل پیش کیے ہیں یہ تمام باتیں صرف مصنف کے خیالات کے طور پر, پر پرکھی جائیں گی۔ اور میرے خیال میں یہی غیر جانب داری اس مطالعے کو زیادہ دلچسپ بناتی ہے۔ تو اگر ہم اس مرکزی خیال کے طرف آئیں کہ سرمایہ داری اور اشتراقیت دونوں ایک ہی عالمی اشرافیہ کے کنٹرول میں ہیں تو یہ بات بظاہر ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ مشکل ضرور لگتا ہے لیکن کتاب میں اسے ایک بہت ہی سوچے سمجھے اسٹیج ڈرامے سے تشبیح دی گئی ہے مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی بقا کے لیے ضروری ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ سہارا دیتے ہیں ہاں بالکل جب عوام سرمایہ داری کے استحصالی پہلوؤں سے تنگ آ جاتے ہیں جیسے دولت کا چند ہاتھوں میں سمر جانا تو ان کی بغاوت کو کچلنے کے بجائے انہیں اشتراقیت کے نام پر ایک نیا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اور جب اشتراکی نظام اپنی عملی خامیوں کی وجہ سے ناکام ہونے لگتا ہے تو اسی پرانی سرمایہ داری کو دوبارہ ایک مسیحا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے ایسا ہی ہے اس سارے کھیل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹی رہے وہ آپس کی ان نظریاتی بحثوں میں الجھے رہیں اور وہ طاقتور طبقہ پسے پردہ رہ کر اپنا تسلط قائم رکھے اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو سرد جنگ یا کولڈ وار کا دور اس کی سب سے بڑی مثال لگتی ہے ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ دہائیوں تک پوری دنیا ایک ایٹمی جنگ کے خوف میں مبتلا تھی تو کیا مصنف کے مطابق وہ سرد جنگ بھی محض ایک فریب تھا سرد جنگ کا بغور جائزہ لیں تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے اس ظاہری خوف اور ہتھیاروں کی دوڑ کے باوجود دونوں سپر پاورز کے درمیان خفیہ تجارتی تعلقات اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ جاری تھا واقعی مطلب پردے کے پیچھے کاروبار چل رہا تھا بالکل چل رہا تھا دشمنی کا یہ بیانیہ دراصل دونوں طرف کی اشرافیہ کو اپنے ہی ملک کے عوام پر گرفت مضبوط کرنے کا جواز فراہم کرتا تھا جب سرحد کے پار ایک خوفناک دشمن کا ہوا کھڑا کر دیا جائے تو عوام معاشی حقوق مانگنے کے بجائے صرف تحفظ مانگتے ہیں یہ تو بہت گہری بات ہے اچھا اگر ہم تاریخ سے نکل کر آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو مصنف کا یہ نظریہ موجودہ چین کی صورت حال پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے آج کے چین کو سمجھنا ایک بہت بڑا معمہ ہے وہ کس طرح مطلب سیاسی طور پر وہاں ایک سخت گیر کمیونسٹ پارٹی ہے جو اشتراکیت کی دعویدار ہے لیکن معاشی طور پر وہاں ایک انتہائی بے رحم قسم کی سرمایہ داری نافذ ہے ایک ہی وقت میں وہ اشتراقی بھی ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار بھی اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی آج عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی بہت بڑی حصہ دار بن چکی ہے مغربی سرمایہ دار وہاں سے اربوں کما رہے ہیں ہاں تو یہ اس کتاب کے دعوے کی مضبوط عملی تشریح بن جاتی ہے نظریہ عوام کے لیے ہے اور اشرافیہ کے لیے صرف مفادات اور روس کا معاملہ بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں لگتا آج کل روس کو مغربی دنیا کا سب سے بڑا حریف دکھایا جاتا ہے لیکن اگر ہم ان کے امیر ترین طبقے اور معیشت کی بنیاد پر غور کریں تو وہ بھی اسی عالمی مالیاتی نظام کا حصہ ہیں تو اس دشمنی کو ہم کیا نام دیں گے مصنف نے اسے ایک کنٹرولڈ تصادم کہا ہے بظاہر روس مغرب کے خلاف ایک دیوار ہے لیکن اس کی توانائی کی برآمدات اور اشرافیہ کے مفادات اسی نظام کے محتاج ہیں یہ محدود تنازعات اس لیے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ فریقین اپنے اندرونی مسائل اور معاشی ناکامیوں پر پردہ ڈال سکیں یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے مٹھی بھر لوگوں پر مشتمل یہ اشرافیہ آخر پوری دنیا کے اربوں انسانوں کے ذہنوں کو اتنی کامیابی سے کنٹرول کیسے کرتی ہے یہ تو واضح ہے کہ صرف طاقت یا بندوق کے زور پر تو یہ ممکن نہیں یہی پر کتاب میں ایک بہت اہم تصور پیش کیا گیا ہے اور وہ ہے انٹونیو گرامسکی کا ثقافتی بالادستی یا کلچرل ہیجمنی کا نظریہ یعنی طاقت کا استعمال صرف زور زبردستی سے نہیں ہوتا بالکل نہیں گرامسکی کے مطابق طاقت کی معراج یہ ہے کہ آپ عوام کے ذہنوں کو اس طرح تیار کر دیں کہ وہ اشرافیہ کے دیئے ہوئے ایجنڈے کو ہی اپنی بھلائی سمجھنے لگے hmm. اگر آج کے دور میں دیکھیں تو ڈیواس میں جمع ہونے والی عالمی اشرافیہ جو ورلڈ اکنامک فورم کے نام سے جانی جاتی ہے اس کی زندہ مثال ہے جی ہاں یہ لوگ مخصوص الفاظ معاشی پالیسیوں اور مسابقت کے نظریات کو اتنا عام کر دیتے ہیں کہ عام انسان کے لیے ان سے ہٹ کر سوچنا ناممکن ہو جاتا ہے وہ مالیات کو انسانی زندگی کا مرکز بنا دیتے ہیں یہاں ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے اس کتاب سے پرانے وقتوں کی اشرافیہ پسے پردہ رہتی تھی لیکن آج کی اشرافیہ جسے مصنف نے فارم ایلیٹ یا نمایاں اشرافیہ کہا ہے وہ بالکل مختلف ہے وہ کس لحاظ سے مختلف ہے مطلب آج کے طاقتور لوگ ہر وقت سوشل میڈیا پر خبروں میں نظر آتے ہیں وہ الگوردم کے ذریعے توجہ حاصل کرتے ہیں لیکن اتنی شفافیت کے باوجود ان کا احتساب غائب ہو جاتا ہے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی طاقت سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب کسی عالمی بحران یا ماحولیاتی تباہی پر ذمہ داری طے کرنے کی باری آتی ہے تو یہ اشرافیہ پیچیدہ تکنیکی نظاموں کے پیچھے چھپ جاتی ہے طاقت ان کے ہاتھ میں ہے لیکن جواب دہی کوئی نہیں اور اگر ہم اس تسلط کی معاشی شکل دیکھیں تو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ترقی کے نام پر مقامی حکومتوں کو مفلوج کر رہے ہیں جیسے آج کل ایک نئی چیز بہت عام ہے امپیکٹ انویسٹمنٹ ہاں امپیکٹ انویسٹمنٹ بظاہر سننے میں بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سماجی بھلائی کے لیے پیسہ لگایا جا رہا ہے لیکن دراصل یہ ترقی پذیر ملکوں کے تعلیم اور صحت جیسے عوامی شعبوں پہ قبضے کا ایک جدید طریقہ ہے مصنف کے ہاں گڈونڈی کا حوالہ بھی اسی تسلط کو واضح کرتا ہے گڈونڈی کے نظریے کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کی مشینری میں پیداوار صرف منافع کے لیے ہوتی ہے فلاح کے لیے نہیں और मुनाफे को बरकरार रखने के लिए अशिया तक रसाई को मसनू तौर पर महदूद रखा जाता है जब मालियाती ताकत इतनी बढ़ जाए तो फिर सियासत और रियासत का क्या बचता है यही तो भट्टाचार्य का मौकफ़ है जिसका जिक्र किताब में है मालियाती ताकत ने रियाती ढांचों को दीमक की तरह चाट लिया है जमहूरियत अब बेमाना होती जा रही है और इस सब में हमारा तालीमी निज़ाम भी पूरा साथ दे रहा है ویب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تعلیمی نظام کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اخلاقیات سے خالی کیا گیا ہے بالکل موجودہ تعلیمی نظام کا مقصد صرف ایسے لوگ پیدا کرنا ہے جو ایک بے رحم یا کٹ تھروٹ مسابقت کا حصہ بن سکے جن کے نزدیک کامیابی کا پیمانہ صرف منافع ہو یہ تو معاشی اور تعلیمی تسلط کی بات ہوگی لیکن سماجی علوم یا اکیڈیمیاز میں اس سارے عمل کو کس طرح دیکھا جاتا ہے سماجی علوم میں اس نظریاتی جنگ کو بڑی گہرائی سے پرکھا گیا ہے روایتی مارکس نقطۂ نظر تو ہر چیز کو صرف طبقے کے بنیاد پر دیکھتا ہے لیکن مصنف رابرٹ جیسے دانشوروں کا حوالہ دیتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ اشرافیہ صرف طبقہ نہیں بلکہ جنس اور نسل کی بنیاد پر بھی معاشرے کو کنٹرول کرتی ہے یعنی اس اشرافیہ کا مقصد صرف منافع کمانا نہیں ہے بلکہ ان کا ایک باقاعدہ اخلاقی اور نظریاتی ایجنڈا بھی ہے ایسا ہی ہے اور اس نظریاتی جنگ کے اثرات ہمیں عالمی جغرافیائی سیاست میں بہت واضح نظر آتے ہیں خاص طور پر مشرقِ وسطیٰ اور فلسطین کے معاملے میں اس معاملے میں کتاب کا موقف کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی حساس موضوع ہے مصنف نے اس پر سختی سے اپنے ماخذ کے الفاظ بیان کیے ہیں ان کا ماننا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازہ بھی یہ عالمی طاقت محض اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہیں تاکہ مشرق وسطی میں ان کی موجودگی اور مداخلت کا جواز باقی رہے بالکل اس آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے انسانوں کی جانیں محض ایک عالمی شطرنج کے مہروں کی طرح استعمال ہو رہی ہیں تو اس سارے کنٹرول سسٹم کے بیچ کیا کوئی ایسا محاذ بھی ہے جو اس عالمی ڈرامے کا حصہ نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کتاب میں ایران کا تذکرہ ایک بالکل مختلف انداز میں کیا گیا ہے جی ہاں مصنف کی نظر میں ایران اور اس سے جڑا مزاحمتی محاذ اس کھیل سے باہر ہے ان کے مطابق یہ محاذ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے اس فرضی مکالمے کا حصہ نہیں بلکہ ایک حقیقی نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے اور شاید اسی لیے چونکہ اشرافیہ اس مزاحمتی بلاک کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تو اسے سب سے بڑا خطرہ سمجھ کر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بالکل یہی مصنف کا استدلال ہے اب اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس کتاب کے تمام دلائل کو ایک جگہ سمیٹیں تو ایک بہت ہی گہرا حتمی اور روحانی نتیجہ سامنے آتا ہے وہ نتیجہ کیا ہے کیونکہ جب کوئی انسان اس حقیقت کو پوری طرح سمجھے گا کہ یہ تمام بڑے نظام دراصل ایک دھوکہ ہیں۔ تو اس کے اندر تو ایک بہت بڑا خلا اور مایوسی پیدا ہوگی اور اسی مایوسی کے بعد ایک سچے نجات دہندہ کی تلاش شروع ہوگی مصنف کے مطابق جب انسانیت جان لے گی کہ مشرق و مغرب کی یہ جنگ ایک فریب ہے تب انسانوں کا ان مادی نظاموں سے اعتبار مکمل طور پر اٹھ جائے گا اور تبھی انسان حقیقی عدل کے لیے کسی الہی منبع کی طرف دیکھے گا یہی پر کتاب اس تمام بحران کو امام زمانہ کے ظہور کی تمہید قرار دیتی ہے جی ہم غیر جانبداری سے یہ واضح کر دیں کہ یہ کتاب کا پیش کردہ تصور ہے مصنف کا موقف ہے کہ انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی مادی نظام عدل قائم نہیں کر سکتا حقیقی آزادی تبھی ممکن ہے جب انسانیت ایک الہی ممبا سے متصل ہو یہ ان کے دکھوں کا واحد منطقی حل بتایا گیا ہے یہ معلوماتی سفر واقعی سوچ کے کئی نئے در کھولتا ہے ہم نے آج تفصیل سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے مطابق کیسے سرمایہ داری اور اشتراکیت ایک ہی عالمی طاقت کے دو اوزار ہیں اور کیسے ہماری معیشت تعلیم اور سیاست ایک خاص اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے سننے والوں کے لیے اس بات پر زور دینا بہت ضروری ہے کہ ہم خبروں اور عالمی بیانوں کو سطح نظر کے بجائے گہری نگاہ سے پردے کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی تنقیدی نگاہ کو آگے بڑھانے کے لیے میں جاتے جاتے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں ایک ایسا سوال جو آج کی اس بحث کو مزید وسعت دیتا ہے جی ضرور اگر ہماری جدید تاریخ کی تمام بڑی جنگیں ہمارے عالمی ادارے اور وہ نظام تعلیم جس نے ہمیں یہ تاریخ پڑھائی سب اسی ایک عالمی اشرافیہ کے تیار کردہ ہیں تو پھر جن تاریخی حقائق پر ہم آج سب سے زیادہ اندھا یقین رکھتے ہیں کیا وہ بھی کسی بہت بڑے اور احتیاط سے لکھے گئے اسکرپٹ کا حصہ تو نہیں ذرا سوچے گا वाक़ ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहरी सोच में मुब्तला कर सकता है उम्मीद है कि आज के इस गहरे मुताले ने दुनिया को देखने के एक नए जाविये से रोशनास कराया होगा हमारे साथ इस मालुमाती सफ़र का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया